اللہ ملّہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام شاہ اور باقی تمام خواران اور سامعین سب کو شلیم برف السلام رس ہیں ہمارے سلسلے دس سے اچھا دعاؤں کی تشریح جی ایک کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو آج ہمارا سلسلے میں درس نمبر بارہ ہے کتاب دعوت شریف کا اور آج جو ہے وضو کے دوران دائیں ہاتھ دہتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کی مختصر تشریح و تو توضیح جی ہے ہاں دائیں ہاتھ دہتے ہوئے چونکہ وضو کے جو ہے احکامات میں سے ایک تیسرا واجب جو ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت انگلیوں سے سروں سلے سرے کا کونے تک یا کونے سے انگلیوں کے سرے تک دہنا یہ جو اردو کے واجبات میں سے ایک واجب ہے اور اس واجب کو پورا کرتے وقت اس دعا کا پڑھنا علامہ تین والی دعا کا پڑھنا سنت ہے اس کا پڑھنا جو ہے سنت ہے باشاجر اور ثواب ہے تو اس دعا کی جو لحاظ ہے اس دعا کی اس کی سنت دعا کی تھوڑی سی ترجمہ اور توجہ کے ساتھ ساتھ یہ اس دعا کی اہمیت بھائی یہ دعا اگر انسان پڑھتے رہیں تو اس سے کل عمد میں ہماری کتنی اہم مشکل جو ہے حل ہوگا کتنا بڑا پریشانی دور ہوگا اس پر جو ہے کی مدد سے ہم تھوڑا سا کو توجہ دے دیں گے تو دعا جو ہے دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے پریشانی دعا تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عل آطین کتابی بے وحاسبنی و حاصب نے حساب ہاں جی اللّہ یہ دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے پڑھنے کی دعا ہے تو اس دعا کا ترجمہ جو ہے اس کے مختلف لغات کے توضیع کروں تو علمہ جہاں بھی آتا ہے یا اللہ کے معنی میں ہے عرب اللہ کو پگارنے کے لیے یا اللہ بھی بولتے ہیں اللّہ بھی بولتے ہیں دونوں کا معنی اے اللہ کے معنی میں آتنی آتنی ایک لفظ آتی ایک الگ لفظ ہے نی یا ایک الگ لفظ ہے ہاں ملا کے لکھا ہے تو آتنی یہ عبی قدر کے لحاظ سے آتا یو ٹی یعنی کسی کو عطا کرنا دینا اس معنی میں نی یا یعنی مجھے کے معنی میں تو اللہ آتنی مجھے عطا کرے مجھے دے دے ہاں مجھے دے دے مجھے عطا کرے کیا چیز کتابی کتابی کتاب اور یا اس میں میرے کے معنی میں کتابی میری کتاب اور عربی زبان میں جو ہے لفظ کتاب کتاب کے جو ہے ایک تو معنی مشرے میں آتے ہیں تو کتاب کا معنی لکھا ہے لغت کے لحاظ سے حروح ہے بعض وا الاباز بالخط لیتے ہوئے بعض حروف کو دوسرے حروف سے ملا کر لینے کو کتابت بولتے ہیں تاکہ مختلف بامعنی کلمات بناتے ہوئے ملا کر لینے کو کتابت بولتے ہیں اور کتاب جو ہے بے معنی یہاں پر مکتوب آیا ہے ہاں جی مضدر اس میں مفود جس میں تو یہاں مکتوب سے مراد تو اس کتاب سے مراد پھر کیا ہوگا اس کتاب سے مراد جو ہے پھر اعمال نامہ بندوں کے ہو کے وہ چیز وہ کتاب جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ رجسٹر ہاں جی اللہ کے حضور میں جو فرشتوں کے ذریعہ سے لکھا گیا ہے کرام الکاتبیں کہ ہمارے دائیں طرف ایک فرشتہ ہے بائیں طرف ایک فرشتہ ہے دائیں طرف کے فرشے آپ کے نیک اعمال کو لکھتے جاتے ہیں اور بائیں طرف کے فرشے آپ کے گناہوں کو لکھتے جاتے ہیں تو یہ جو دائیں طرف کے جو فرشے ہیں اس نے جو کتاب لکھا ہاں جی وہ بھی دا اس کو بھی کتاب بولتے ہیں بائیں طرف نے جو لکھا ہے اس کو بھی کتاب بولتے ہیں تو اللہ معطنی کتابیں تو اے اللہ میرے کتاب نام عمل کو جس میں میرے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ تو مجھے عطا کرے ہیں ہاں جی بیمینی بی یمین جو ہے دائیں کے معنی میں نی یا میرے کے میں بے یمینی یعنی اللہ میرے دائیں ہاتھ میں یعنی اللہ عطا کریں کتاب ہی میرے نعمۂ عمل کو بے امینی میرے دائیں ہاتھ میں عطا کریں۔ وہ حاصب نی حا صبا یو حاصب و محاسبتاً و حسابََََََََََََََََََََ يعنى كسى كے ساتھ حساب و كتاب كرنا اس معنے ميں كسى كے ساتھ حساب و خطاب كرنا ہاں جی ہا صبا کسی کے ساتھ حساب کتاب کرنا کسی کا حساب کتاب لینا اس معنی میں آتا ہے اس لبش کے اور بھی معنی ہیں لیکن باقی جو اور حساب یحسب حسبن و حصابً میں و شمار کرنا گنتی کرنا اعتبار کرنے کے معنی میں آتا ہے اور حساب یحسب اور حساب سوا سب دونوں آتا ہیں مظہر حسب حسبان, حسبان حسابً گمان کرنا خیال کرنا قرآن بھی ولاسبَََََََََََََََََ الظين وقتلى صويل اللہ چول اللہ كے راہ شدر سے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو اس معنی میں قرآن پاک میں آیا ہے تو وہاں آصب تو اے اللہ میرے حساب کر میرے حساب کر ايے اللہ ہاں جی میرے حساب کر جكن حساب تو حتمی ہے اللہ نے سب کا کرنا ہی کرنا ہے تو اللہ کی درگاہ میں یہ تو نہیں فرما اے اللہ میرا حساب ہی نہ کر بلکہ, بلکہ اے اللہ میرا حساب تو کر لیکن حسابً یسیرا حاصب حسابً حساباً اسی حاصہ کا منظر ہے یعنی اے اللہ حساب کر ایسی حساب کیونکہ یسیراً کے معنی جو ہیں آسان کے معنی میں معمولی تھوڑا آسان ان معنی میں آیا ہے تو اس کا پھر معنی کیا ہو جائے گا وہ حا صبن حساب یا یعنی پرور اے اللہ ہم سے کل میدان قیامت میں آسان اور سرسری حساب لے لیں اور سخت اور مشکل حساب نہ لیں کیونکہ قرآن پاک میں ویسے قیامت کے میدان میں کئی طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ بدون حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگوں کا حساب تو لیں گے لیکن آسان حساب لیں گے سرسری حساب لیں گے اوپر اوپر سے حساب لیں گے ان کو زیادہ مشکل میں اللہ نہیں ڈالے گا اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں گے کچھ لوگ ایسے ان سے اللہ تعالی بہت ساحد حساب لے گا ہاں ان کے ایک, ایک ایک سمجھو پائی کے حساب لے گا ایک ایک عمل کا حساب لے گا اس لیے یہاں اللہ سے دعا کریں پھر تو انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اللہ جب ساکھی سے حساب لیں گے لہٰذا اس دعا میں ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں پرور دیا تو ہم سے حساب لے لیں اور آسان اور سرسری حساب لے لیں اور قیامت کے میدان میں ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں تو یہ دعا جو خیال میں جو ہے بہت ہی اہمیت والی دعا میں سے ان آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہماری وضو کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں سب کے سب قیامت کے اہم ترین مراحل سے مربوط ہے اہم ترین مشکلات سے متعلق ہے ہاں جی اہم ترین پریشانیوں سے نجات سے متعلق ہے لہذا قیامت میں ایک میں نامہ عمل کا انسان کے کی کیوے عمل کے میدان حشر میں آنے کے بعد ہاں ہر انسان کے ہاتھوں میں اس کا نامہ عمل دیا جائے گا اس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اور اس سے کیا جائے کہا جگہ جا جا کہ بندہ پڑھ اپنے نامۂ عمل کو اور اس کو پڑھ کر جو ہے تم خود جو ہے اپنا حساب خود کرو کہ تمہیں بیج میں جانا چاہیے یا جہنم میں جانا چاہیے اور اس کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا قرآن کہہ رہے ہیں کفہار کے ہاتھوں میں جب یہ نامہ عمل دیا جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں ما لاظل کتاب ہاں جی لاءد الصلت و اللہ خبرہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہم نے زندگی میں کیے ہوئے نہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے سے بڑے عمل کو چھوڑا ہے بلکہ سب کو لکھ دیا ہے ہاں جی کسی بھی عمل کو اس میں چھوڑا نہیں سب کو لکھ دیا کفار یہ نامۂ عمل دیکھ کر اس طرح پریشان ہوتے ہیں اور چیخ پکارتے ہیں <تصفح> تو حضان گرامی ایک مرحلہ نامہ عمل کا تقسیم ہے تو قرآن پاک کی روشنی میں نقل عمل کا تقسیم دن ہے حتمی ہے اور یہ بھی حتمی ہے کہ قرآن کی آتوں سے ابھی میں آپ کو یاد پیش کروں گا کہ نامہ عمل جن کے دائیں ہاتھ میں دے دیا تو ہیں فرشتے انتہائی بعد ترقی سے خوشی سے مسرت کے ساتھ آتے ہوئے بندے کو سلام کرتے ہوئے انتہائی محترمانہ انداز میں اس کی دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دے گا ہاں جی اور اس کو, کو اور وہ حصے بھی بڑے خوشی سے واپس جائیں گے لیکن جو لوگ باد باک ہیں گناہگار ہیں فسق و فسکر کا شرک منافقت طرح طرح کی بیماریوں سے اپنی زندگی غرق رکھا ان کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دے دیں گے ہاں جی تو وہ بائیں ہاتھ والوں کا بحث ہم کل پڑیں گے تو دائیں ہاتھ میں اچھے والے جن کے نامۂ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کا کیا انجام ہوگا ہاں آج ہم یہ پڑھیں گے جن کے نام ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اس سلسلے میں قرآن پاک میں دو دو جگہوں پر واضح حایت ہے ایک جو ہے سورہ انشقا عاد نمبر جو ہے سات نو میں ہے اللہ فرماتے ہیں بہر حال من اوت کتاب و بھی امین ہے کو دیا گیا اس کے نامۂ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں یہ سرہ انشقاق کی عاد نمبر ہیں اتنا اللہ برم بار جن کو نامۂ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا پھنسو بھئیو ہاں سب و حصہ بن تو بہت جلد ان سے حساب لیا جائے گا آسان حساب تو ہم اسی آسان حساب کے اللہ سے دعا کریں اللہ برما جن کے نامۂ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان سے آسان حساب لیا جائے گا تو اسی لیے ہم یہاں بھی دعا یہ کہتے اللہ ہمارے نامۂ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے اور ہم سے آسان حساب لے لے تو یہ ہے کہ ان آسان حساب لیا جائے گا اور یقیناً آسان حساب لے لیں گے جلدی فارغ ہوگا تو بڑے خوشی سے قیامت میں اپنے اہلیال کے پاس جائیں گے وہ اور یہ پلٹ جائے گا ال مسرورہ اپنے اہلیات کے پاس خاندان والوں کے پاس جو ہے بڑی خوشی خوشی سے واپس جائے گا کہ خدا کا شکر ہے اس پاکستان نے میرے نام عمل میرے دائیں حد میں دیا اور میرا حساب سر اور بہت جلد فارغ کر دیا ہاں اب میری پریشانی جو ایک عام پریشانی تھا ہے نام عمل کے حساب کتاب کا عمل کا وہ ختم ہو گیا بول کے وہ بڑے خوشی سے اپنے اہل ویال کے پاس جائے گا تو مطلب ہے کہ جن کا نامۂ عمل دائیں ہاتھ میں دیں گے ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ بڑے خوشی سے اپنے اہلیال کے پاس میدان حاصل میں جائیں گے عجین گرہ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نامۂ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیں اور ہمارے حساب آسان لے اور اس سے زیادہ جامع آیت جو ہیں سورہ الحاقہ میں ہیں ہاں جی آیت نمبر انیس سے لے کر چوبیس تک ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں فام معمن اوتی یا کتاب ہو وہ لوگ جن کو دیا گیا ان کے نامۂ عمل بھی یمی نہیں دائیں ہاتھ جن کے نامہ عمل دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دے دے نا تو اگر کسی سکول کے بچے کو ہاں اگر بورڈ ٹاپ کرے سکول ٹاپ کرے تو وہ کتنی خوشی سے وہ چاہیں گے جلدی یہ نامہ عمل وہ رزلٹ جو اپنے ماں باپ کو دکھائیں اپنے دوستوں کو دکھائیں چاہنے والوں کو دکھائیں تو وہ آئیں گے بولیں گے ابا پڑھو نا میرے نام میرے رزلٹ دیکھو نا بول کے کو جلدی ہوگی وہ کہیں گے جتنا ہو سکے جلدی ماں باپ کو دکھائیں دوستوں کو دکھائیں چاہنے والوں کو دکھائیں تو اسی طرح نعمہ قیامت میں بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے جب نعمۂ عمل بندے کے دائیں حد میں دیا جاتا ہے تو وہ بول اٹھتا ہے بھیا تو یہ بندے مومن کہے گا ہا او مغرو اے لو وہ او لے لو اِس عمل کو میرے اور پڑھو میرے اس نام عمل کو اک رہو پڑھو کتاب یہ میرے اِس نام عمل کو ہا او لیلو لے لو میرے عمل کو اور پڑھو اس کے میرے نامۂ عمل کو وہ دیکھتے ہیں تو اس میں اچھائی ہے اچھائی ہے وہ بولتے ہیں انی زنن تو مجھے بے شک یقین تھا انیہ ملاقن حساب کہ ضرور مجھے ایک حساب کتاب کے دن سے ملنا ہے یعنی ایک دن میرا ضرور حساب کتاب ہوگا تو یقیناً میں اسی حساب سے میں نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا میں نے اپنے اعمال کے اصلاح رکھا میں روزانہ اپنا محاسبہ کرتا رہا گناہ ہوا تو میں نے توبہ کیا اچھے عمل ہوا تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی مزید اچھے عمل کا اللہ سے ہاں جی دعا کرتا رہا تو یقیناً جو ہے میں ایک اس حساب کتاب کے دن پر میں یقین رکھتا تھا تو اللہ فرماتے ہیں آفا فی عیشت راضیہ تو یہ بندہ جس کے نامۂ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا یہ تو بڑے خوشحال اور پسندیدہ زندگی میں ایشہ زندگی راضیہ پسندیدہ تو یہ انتہائی پسندیدہ زندگی میں ہوگا مطلب تو پھر وہ کیا ہوگا فی جنتِ نالیہ وہ انتہائی عالیشان باغات میں ہوں گے ہاں جی بیش کے عالیشان بھیش میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے اس باغ کے پھل فروٹ ہیں کتوفہ جس کی شاخیں اور پھل دانیاں بالکل نزدیک ہوں گے جس کے پھل اور شاخیں بالکل نزدیک ہوں گے اور اس کو اتارنے کے لیے پھل اتارنے کے لیے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوئے جھکے پڑے ہوں گے یعنی شاخیں نیچے اور پھل نزدیک ہوگا اور انہیں اس سے کھانے کے لیے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کھلو بندے مومن کھاؤ وشرو پیو ہنی یہ تمہارے لیے ہاں جی گوارا ہو یہ تمہارے یعنی مزے سے کھاؤ پیو یہ اسلف تم فی العیام الخیہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو تم نے اسلف تم تم نے آگے بھیجا ہیں فی العیام الخیہ یعنی اے ماضیہ گزشتہ زمانے میں یعنی دنیا میں تم نے جو نیک عمل کیا تھا یہ نعمتیں یہ جنت کے باغات یہ پھل یہ محلات یہ نہریں طرح طرح کی یہ سب تمہارے اپنے نیک عمل کا نتیجہ ہیں اب آج تم کھاؤ پیو عیش کرو ہاں انگلش والے بولتے ہیں ای ڈرنگ این بی میری کھاؤ پیو ایش کرو تو یہ جو ہیں ان کو خطاب آ گا تو عزا نے گرامی آپ یہیں سے دیکھ لو کہ جن کے نامہ عمل اس کے دائیں ختم ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے وہ اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور اس کو جنت کے عظیم نعمتوں میں اللہ تعالیٰ چھوڑ کر اس سے کہا جا رہا ہے بندے مومن کھاؤ پیو ایش کرو یہ دو نعمتیں ہیں جو تم نے خود دنیا کی زندگی میں آگے بھیجا تھا آج ان کا پھل کاٹنا ہے اس کا نتیجہ آج تم نے لینا ہے تو اس بندے کو خوشی ہی خوشی آزاد میں لہذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نعمۂ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے, دے تب کل قیامت کے دن میں یہ خوشی جو حقیقی خوشی ہے جنت میں پہنچنا یہ حقیقی خوشی ہے وہ خوشی ہمیں نصیب ہو لیکن جب آپ ہر روز یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ معات نے کتابی پر نکالا تو عطح فرم میرے نامے عمل کو بھی یمینی نے میرے دائیں حادث میں وہ نے حساب بنیا سرا اور اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے لے کل میں قیامت میں تو آخر جو ہے ایک دن تو اللہ قبول کریں گے نہ آپ کی پوری زندگی میں ایک دن اگر اللہ نے آپ سے کہا اوکے ٹھیک ہے بندے مومن میں نے تمہارے اس دعا کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تاہف المیاں اللہ تو کسی وعدے کو خلاف ورزی نہیں فرماتا اور کل ضرور آپ کے نعمہ عمل پھر آپ کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اور آپ کا حساب آسان ہوگا اور آپ جنت کی ان عظیم نعمتوں کا مالک ہوگا اس میں پہنچیں گے لیکن جن کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دے دیں گے ان کے لیے کیا تباہی ہے کیا بربادی ہے کیا پریشانی ہے کیا عذاب ہے وہ انشاءاللہ کل ہم بائیں ہاتھ میں دھوتے ہوئے جو دعا پڑتے ہیں اس کی توضیح میں ہم پڑھیں گے تو اس سے پھر دائیں ہاتھ میں نام عمل ملنے اور بائیں ہاتھ میں ملنے کے کیا فوائد ہیں کیا قیامت میں کیا جو ہے اہمیت رکھتا ہے وہ کل کے اس دعا کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہوگا تمہیں دعا کریں پرور نگار عالم ہماری ان مختصر دعاؤں کو تو قبل فرما اے اللہ ہمیں ان دعاؤں کو دل و جان سے پوری توجہ کے ساتھ اہمیت دے کے آجزانہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی اور تیز درگاہ سے مانتے رہنے کی توفیعتہ فرما فوٹو ہم سب کی تمام آسمانوں کے ان دعاؤں کو قبول حرمہ آمین